محوبی مولائی عالط اللہ مجھے دل حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشار میں نے غم بھی بہت اٹھائے کلوان باوے حسرت سے دل سجائے ہیں داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کو پائے ہیں داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آ اپنا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ جو اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیتا ہے اس کے دل کے عالم کا الگ ہی عالم ہوتا ہے اس کے عالم کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اسی طرح کا خونے تمنا کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس کے قلب کے اندر جو تجلیات خادثہ ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب ہوتا ہے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا है وہ وہی جانتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ موجود ہوتی مولانا رحمتہ اللہ علیہ کا کے شعری یاد آئے حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے بوئے ہاں یہاں دل بش کرا شور این زباہ جملہ حیرا شور کہ جب میرے محبوب کی خوشبو عرش اعظم سے اڑ کر میرے پاس آتی ہے تو میں ایسا مست ہو جاتا ہوں اور قلب کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں نے بہت اٹھائے ہیں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں اس میں دو طرح کے غم ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان نے فطری تقاضا رکھا ہے کشش رکھی ہے اپنے خلاف جنس میں کشش رکھی ہے فطرت ہے انسان کی دوسری فطرت اللہ تعالیٰ نے خود گناہ کی بھی رکھی ہے انسان نے اور نیکی کی بھی رکھی ہے اللہ فجورہا و ہم نے اس نفس کے اندر الہام کر دیا دے دیا اس کو فجور بھی اور تقواہ بھی گناہ کا مادہ بھی ہے اس میں اور نیکی کا مادہ بھی ہے مگر فرمایا کہ اختیار بھی دے دیا ساتھ میں کہ یہ دیکھو یہ راستہ رحمان کا ہے اور یہ راستہ شیطان کا ہے تم جو راستہ اختیار جیسے ایک ماچس ہوتی ہے آپ کو ماچس دے دی جائے اس کی ایک کیلی ہے اور ایک اس میں رگڑنے کا مسالہ ہے اب یہ اس لیے دی گئی یہ ماچس کہ آپ اس سے بریانی پکائیں قورمہ پکائیں کھانا پکائیں اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اس سے خود کو آگ لگا دیں اپنے آپ کو زخمی کر لیں لیکن آپ کو اختیار ہے نا کہ آپ نے اپنے آگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کتنی حماقت کا کام ہوگا شیطان کے راستے پر چلنا گویا اپنے کو آگ لگانا ہے جہنم کی طرف چلانا ہے اور اگر اسی کو صحیح استعمال میں لے لیں تو یہی فرمایا کہ جو تقاضے ہیں گندے گندے دل کے اندر کیونکہ اللہ نے تقاضا تو رکھا ہے لیکن یہ گندے تقاضے اس لیے نہیں ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے بلکہ یہ تقاضے اس لیے ہیں کہ اس کو دبا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے تقوی کی بریانی پکانے کے لیے جیسے کوئی شخص اگر کوئلہ لکڑی اور مسالے اور سب چیز آپ کو دے دے بریانی کا مسالہ اور چاول اور مرغی سب کچھ دے دے کہ بھائی اس سے بریانی پکا لو تو اگر یہ کوئلہ ایندھن نہیں ہوگا تو بریانی کیسے پکے گی تو یہ کوئلہ اور ایندھن جو ہے برے برے تقاضے یہ تقوا کی بریانی پکانے کے لیے اللہ نے دی یہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے نہیں دیے تو فرمایا کہ اس میں دو طرح کے غم ایک غم یہ ہے کہ حسینوں سے کشش ہوتی ہے جو چاہتا ہے شیطان کان میں پھونکتا ہے کہ حسین کو دیکھ لے کوئی نہیں دیکھا لیکن بےچارہ یہ بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا علم یا عالم بھی اندر اللہ ہے یار کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سمے دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے تو ایک تو یہ کشش ہے کہ اس حسین کو دیکھنا ہے لیکن نہیں دیکھ رہا اللہ کے خوف سے یہ غم یہ اٹھایا اس نے اور اس میں سینکڑوں غم اور طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ حسینوں سے بچنے کے لیے دوری اختیار کرنے کے لیے نگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں جیسے اب ابھی بے پردہ ہوتے ہیں اگر کسی دکاندار سے سودا لے رہی ہے اب یہ کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ اگر میں دکاندار کے پاس جاؤں گا اور میرا آمنا سامنا ہو جائے گا یہ انتظار میں کھڑا ہے سفر کر رہا ہے یہ بھی اسبر آن مافیا ہے گنا سے بچنے کے لیے صبر کر رہا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے غم اٹھانے میں اور جگہ جگہ مسائل پیش آتے ہیں جیسے ٹکٹ لینے جانا ہے اب کوئی نامیرا مہرب بیٹھئے آج کل تو کام سارے جو ہے وہ عورتیں اور زیادہ کر رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ گھر کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں تو اس میں بھی مسائل کا جو سامنا ہوگا اس میں بھی جائے ہے غم اٹھا رہا ہے تو ہر طرح کے غم یعنی میں نے بہت, غم بھی بہت اٹھائے ہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ والوں میں لوگ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ والوں میں تقاضا نہیں ہوتا اللہ والوں میں تو عام لوگوں سے زیادہ تقاضا ہوتا ہے دیکھنے کا کیا سمجھے نزاکتیں حسن کی اللہ والے زیادہ سمجھتے ہیں زیادہ ان کو ادراک ہوتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے وہ نہیں دیکھتے ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ کے خوف سے بلکہ حضرت نے فرمایا کہ شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے جو شریف بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ شرافت بندگی کا تقاضا ہوگا شریف بندے اللہ کو اگر جہنم نہ بھی ہوتی تو بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے تو فرمایا کہ حسینوں سے بچنے میں غم اٹھاتے ہیں اللہ والے بھی جو ہے تقاضے رکھتے ہیں شہر شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں فرماتے ہیں کہ شادی راہ و رسم عشق بازی جنا دانت کے در بغدادی سادی شرادی جو ہے حافظ شیرادی بڑے اللہ علیہ تھے وہ فرما رہے ہیں کہ شادی راہور رسم عش بازی ارے راہ و رشم عش بازی تو شادی یہ ایسا جانتا ہے جیسے لوگ بغداد کے گھوڑوں کو پہچان لیتے ہیں ان کا ایسا ادراک ہے اس کو आ? आ? اگر, اگر لیلا و مجنو زندہ گشتے حدیث عشق زیند افتر نہ بچتے ارے لیلا اور مجنو کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ اس زمانے میں زندہ ہوتے تو عشق محبت کی باتیں تو وہ مجھ سے سیکھتے پھر فرمایا کہ دل آرام ہے کہ داری دل دروبہ دیکھو مگر سب دل کا آرام اس کے اندر ہے کہ تم اپنے دل کے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لو سارے عالم سے مستغنی ہو جاؤ ان حتینوں سے مستغنی ہو جاؤ کیونکہ ان میں دل لگا کے تم چین سے نہیں رہ دل آرام ہے کہ داری دل دروبند دیگر چشم الما عالم فروبند سارے عالم سے اپنی نگاہوں کو بچا لو بس ایک اللہ کی طرف توجہ رکھو ایک اللہ سے دل لگاؤ ورنہ تم چین سے نہیں رہ تو اللہ والے جو ہیں وہ بھی حسن کے شبیر تقاضے رکھتے ہیں لیکن خدا کے خوف سے نہیں دیکھتے ان حسینوں سے دل بچانے میں انحسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں نے فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو الہام فرمایا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ کی خرابی ہے جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا اس زمانے میں چاہے جان چلی جائے بس تہیا کر لو جان جائے گی نہیں مولانا رومی فرماتے ہیں نیم جان جاں بستانتو سچ جاں دہل کہ تم نہ دیکھنے سے تمہاری تمہارا نفس جو ہے ایسا ہو جائے گا جیسے نیم جان جان نہیں رہی ہاں لیکن نیم جاں بستانت و سچ جاں دہب لیکن تمہارے جان کے اندر سینکڑوں جان آ جائے گی تمہاری جان میں سینک تم مرو گے نہیں تمہارا انتقال نہیں ہو جائے گا اس غم سے جو تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اس ٹکڑے ٹکڑے دل کے اندر جس کا جتنا زیادہ شدید غم ہوگا اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ذکر و اسکار کے نیکیوں کے انوارات اس میں نفوز کر جائیں گے جان سینکو جان آ جائے گی تمہارے دل میں ڈرو مت فرماتے نیم جان بستان جان سو جان دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کے راستے میں چل کے تو دیکھو اس نے پانی کے چک کرو می میر اس نے پانی کے چک کرو می میر کتنے لوگ نئے دن گوائے ہیں کتنے لوگ نئے دن گوائے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی برباد نگاہ کی خرابی انٹرنیٹ اور موبائل کے اندر گندی فلمیں اور بازاروں کے اندر نگاہ بازی کر کر کے جوانوں نے اپنی جوانی کو برباد کر لیا اور یہ جو جتنے طبلہ بڑے حکیم صاحب کھلے ہوئے نا ان کی چاندی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں ایک رات میں جو ہے آپ اتنی قوت حاصل کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک دفعہ جو صحت برباد ہو گئی پھر واپس نہیں آ جو نعمت اللہ تعالی نے دے دی ایک دفعہ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر تلاش ہو رہی ہے اب اس زمانے کی عورت پہلے جیسی زمانے کی عورت نہیں رہی اب فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس, میں اس نے پانی کے چکروں میں میر کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں تھوڑے دن کے بعد شکل بدل جاتی ہے تو معوک بھی بدل جاتی ہے ایسی بیوفائی کا دور ہے کہ آشے کو معشوب جو ہے دوسرے کے نہیں ہے کیونکہ سورت پرستی کا عشق ہے تو یہ سورت پرستی, پرستی کا عشق ہے اس میں دباؤ نہیں ہوتا دم نہیں ہوتا زیادہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے سورت میں تغیر ہو جاتا ہے اور شکل بدل جاتی ہے پھر اس کا معشوق بھی بدل جاتا ہے اس کا عاشق بدل جاتا ہے اس کا معشوق بدل جاتا ہے ہمارے ضرورت صاحب سناتے کہ ایک شخص نے بڑا درد بھرا خط لکھا اپنی معشوقہ کو اور اس نے آخر میں یہ لکھا کہ یہ خط جو ہے میں تمہیں اپنے خون سے لکھ رہا ہوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے خون سے یہ خط لکھ رہا ہوں تو فرمایا کہ وہ بھی جدید دور کی ماشوکا تھی اس نے لیبورٹری میں ٹیسٹ کرا لیا تو مرغی کا خون نکلا اب یہ نیا چکر یہ موبائلوں کا چل گیا ہے موبائل پہ جو پیکج چل رہے ہیں مجھے میں نے بھی ایک دفعہ اپنے میرا تو پوسٹ پیڈ ہے موبلنگ کر کو فون کیا بھائی آپ لوگ جیس پیٹ نہیں کا آفر دیتے ہیں پیکج زبردست دیتے ہیں اور پوسٹ پیڈ والوں کو کوئی آفر نہیں دیتے تو ہمارے لیے بھی کوئی پیکج ہے آپ کے پاس نے کہا ہے میں کہا کون سا میں کہا رات بارہ بجے سے صبح سات بجے کا میں نے آپ کے پاس کوئی شریفوں والا ٹائم نہیں یہ تو رات سے لے کے صبح تک تو سارے وہی لوگ لگے ہوتے ہیں ہمارے دفتر میں پکڑا گیا تھا ایک شخص دفتر تھا اوپر گھر تھا ہمارے دفتر کے تو بل بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا فون کا تو میں تو اللہ میں تھا انٹرنیشنل فون میں آئی ایس ڈی ڈائلنگ تھا تو یہ فکر ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے بل نکلوا ہے تو اس میں ساری لوکل کال کو انٹرنیشنل کال نہیں ہے بل آ رہے دس دس ہزار کا میں پریشان پھر آ میں نے تنگا کے وہ پی ٹی سی ایل میں جا کے کمپلین کی انہوں نے کہا اس میں وہ لگوا لیں سی ایل آئی تو ہم دیکھتے ہیں کیا انوسٹیگیشن کے لیے پندرہ دن بعد انہوں نے کہا آئیے گا پندرہ دن بعد انہوں نے نکال کے دیا وہ پرچہ پرنٹ آؤٹ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا فون استعمال تو ہو رہا ہے لیکن رات کو ایک بجے کے بعد سے لے کے صبح سات بجے تک استعمال ہو رہا ہے میں نے کہا یا اللہ یہ کیا چکر ہے تو اب میں مجھے میری تو سمجھو نہیں ہو گئی میں رات کو دو بجے فون کروں ٹیلی فون انگیج تین بجے فون کروں ٹیلی فون انگیج اچھا یہ کیا گھر سے ٹیلیفون کرتا تھا آفس کے نمبر پہ تو انگیج آتا تھا تو ایک دن میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے دیکھتا ہوں جا کے کیا معاملہ ہے تو وہاں آفس کے قریب مسجد تھی وہاں چلا گیا اور نماز فجر پڑھ کے نکلا تو دیکھا کہ اوپر گھر سے ایک تار آئی ہوئی ہے دو تاریں نیچے آئی ہوئی ہیں اور ہمارے ٹیلی فون کے ڈی بی جو ہوتی ہے اس کے اندر پینے لگی ہوئی ہیں تو آل پین اوپر سے تار میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو ان دنوں مسجد کے باہر وہ موبائل کھڑی رہتی تھی پولیس کی سیکورٹی کے لیے میں جا کے کہا کہ یار ہمارے بندہ پکڑنا ہے آپ ہماری مدد کرو کہ ہاں کیوں نہیں ہم کس لیے وہ انہوں نے جو دیکھا تو اتنی دیر میں وہ لڑکے نے بھی دیکھا اوپر سے نا مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا تو اتنی دیر میں اس نے تار اوپر کھینچا تو وہ کھینچتے کھینچتے میں نے پکڑ لیا تھا اور پولیس والے بھی سمجھ گیا سی دے اوپر تیر کی طرح گئے لڑکے کو بدی سے پکڑ کے نیچے لائے تو بارہ ایک بجے سے لے کے اچھا وہ ٹیلی فون نمبر جو تھا وہ اس پہ ہم نے فون کیا تو ماں گرم ہو گئی ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی تو یہاں تمہارے بیٹی کے ساتھ ماسکا چل رہا ہے اگر ہوشیار رہو مگر وہ تو ہمارے پر غصہ ہو گئی لیکن معاملہ یہ چل رہا ہے تو وہ تو بہت پرانی بات ہے اب تو موبائل ہے لے آپ میں گستے رہے معلوم نہیں کیا کیا کریں تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب صورت پرستی جو ہے صورت پرستی کا عشق بہت ہی خراب ہوتا ہے بالکل ناپائدار ہوتا ہے سیرت دیکھو سیرت ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب رشتہ دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں دین دیکھو دین کو مقدم کرو بلکہ ہر معاملے میں دین کو مقدم کرو کیونکہ جب آنکھ بند ہوگی دنیا کے سارے رشتے دنیا کے مال و دولت دنیا کے سارے عیش و عشرت بیوی بچے ہر سب کچھ یہیں رہ جائے گا بتاؤ کوئی چیز قبر میں ساتھ جائے گی کوئی چیز بھی تو نہیں جائے گی ہاں تب کر قبر میں سب چلتی ہے دعانہ سلام ذرا دیر میں کیا ہوگا زمانے کو ارے ابھی تو بیوی بچے خوب کھیل کود رہے تھے بابا بابا کر رہے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ بند ہو گئی اس کو نکالو جلدی بھائی یہ لاج پھول کے پھڑ جائے گی اس کو جلدی دفن کرو ابھی تو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری زندگی ہیں اور آپ ہماری رونق ہیں اب کہہ رہے ہیں اس کو نکالو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان گمل حیات اف دنیا اللہ متال حیات اف دنیا اللہ یہ دھوکے کی پونجی ہے فرمایا دھوکے کی پونجی کیوں کہا اسی لیے کہ ساری زندگی تو ساتھ رہے ساری زندگی بابا بابا کرتے رہے اور باپ جو ہے بیٹا بیٹا کرتا رہا بیٹی بیٹی کرتا رہا اور بیوی بی سے کیسی کیسی محبت کی باتیں کرتا رہا اور جب قبر میں چلے گئے تو کوئی ساتھ جاتا نہیں سب ساتھ چھوڑ جاتے اس لیے فرمایا کہ یہ دھوکے کی پونجی ہے دھوکے کا گھر ہے ساتھ کوئی نہیں جائے گا صرف ایک چیز ساتھ جائے گی تمہارے عام بس اور میں یامل مزپال حضرت میں خیروں وہ میں یہاں عمل میں فال شر رہی ہوں تو بھائی دنیا دنیا میں رہو حضرت میرے فرماتے تھے میں میرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کہ آسمانوں پر جلو بھائی خوب کماؤ کون منع کرتا ہے بیوی بچوں سے خوب محبت کرو اور مال سے بھی محبت جائز ہے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالی نے جب فرمایا ہے کہ وہ نہ ہو یہ بال خیری خیر کے معنی مال سے کہ اس انسان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اندر مال کی بھی محبت خوب ہے شدید ہے فرمایا ہے نا لیکن فرمایا گدید کی جائز ہے مال کی محبت لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مخلوق سے بڑھ کر فرمایا کہ اگر اکیاون فیصد بھی تم اللہ کی محبت کو غالب کر لو کہ کام بن جائے گا انچاس فیصد مخلوق کی محبت کر لو جائز اکیاون فیصد اللہ کی محبت کر لو جب اذان کی آواز آ جائے فوراً بزو کر کے اگرچہ بیوی بچوں میں مرغول ہو اگرچہ ریال اور دالر گن رہے ہو لیکن اذان کی آواز آ جائے بس بھائی اب پہلے نماز پڑھ سمجھ لو کہ اس کے اندر اکیاون فیصد اللہ کی محبت ہے اشد محبت اللہ تعالیٰ کی وہی کام بن گیا بس شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دو شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دو جن کو پہلے رگل سنائے ہیں جن کو پہلے رگل سنائے ہیں منزل پور یونہی نہیں منزل پور نہیں ملتی منزل نہیں اللہ جو اللہ کے راستے کے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسی سختی کے اسی درجے کے نہیں ہوتے اللہ تعالی کے راستے میں جو انسان چلتا ہے اس اور اللہ کے راستے مجاہدہ کرتا ہے یہ مجاہدات کی آہستہ آہستہ مشق اور عادت ہوتی جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کو اپنے قرب کی لذت چکھاتے رہتے ہیں یعنی کہ بس ساری عمر رونا دو نہیں حسرتی اٹھاتے رہو نہیں اللہ تعالی کے راستے میں جو مجاہدات کرتا ہے اللہ تعالی اس کو کیا فرماتے و لبین جہازینا لنا دینا اس کو اس کی تفسیر میں ادر نے فرمایا سہولت سیلی علاج جنابینا کہ ہم اس کو راستہ اپنی طرف آنے کا راستہ بھی عطا فرماتے ہیں اور وصول جنابینا ہم اس کو وصول بھی نصیب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مل جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی تو جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اور اللہ تعالیٰ جب مل جاتے ہیں سمجھ لو خالق عالم خالق لذات کہاں خالق اور کہاں مخلوق ہم مخلوق سے دل لگائیں گے تو بے چین رہیں گے اور خالق کی ذات اللہ تعالی کی ذات دل میں آ جائے گی تو کیونکہ اللہ تعالی خالق خالق سکون اور خالق خوشی ہمارے دل میں آ جائے گا تو پھر چٹائی پہ چٹنی روٹی بھی کھا رہا ہوگا تو بھی کوئی غم نہیں ہوگا خوشی ہی خوشی ہو مولانا رومی فرماتے ہیں گر کو فاہت این غم شادی چوق اللہ تعالی کو تو قدرت ہے جب وہ چاہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا سکتے بظاہر غم میں ہے لیکن دل مطمئن اور خوش ہے آ, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گنچا کھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے وہ کانٹے, کانٹے کے درمیان گلاب کا پھول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر سکتے ہیں میرے عزب فرماتے تھے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کہ سوٹزرلینڈ کی گھڑی جب واٹر پروف گھڑی بنا سکتی ہے کہ اس کے ایک گرد پانی ہے دو سو میٹر چلے جاؤ تین سو میٹر چلے جاؤ مختلف درجے کی گھڑیاں بناتے ہیں کوالٹی کی کہ اتنے درجے پانچ میٹر اندر چلے جائیں گا, پانی کے اندر تو اس میں پانی نہیں گھسے گا جب اللہ جب سویٹزرلینڈ ایسی گڑی بنا سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد پانی ہے لیکن اندر پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلب کو ایسا نہیں بنا سکتے کہ ارد گرد کانٹے اور غم ہو لیکن بالکل سکون ہو فرمایا کہ جب اوپا این غم شادی شبر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عین غم کی ذات کو ہی وہ خوشی بنا دیتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو کیا ہوا کونو برتاؤں سلامہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے آگ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا آگ تو گرم ہے جلانے والی ہے لیکن قادر کون کون اوپر بیٹھا ہے قادر قادر مطلق ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے نا وہ چاہے تو اس خاصیت کو بدل دے اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو گر گروپاتی شبت این بندے پائے آزادی شبت اگرچہ پیروں میں بیڑیاں ہیں لیکن وہ بیڑیوں کی ذات کو اللہ تعالی آزادی بنا سکتے تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مجاہدات اور پریشانی اور غم اس کا مقدر ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے خوب کی لذت سے رہتے ہیں مجاہدات اس کو آسان کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے گناہ سے نفرت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے نیکی سے رغبت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے پھر اس کو نیکیوں ہی میں مزہ آتا ہے گنا چھوڑنے میں مزہ آتا ہے حض فرماتے تھے کہ یہ فرار اللہ ہے نا یہ اللہ کی طرف بھاگو اے ففر اللہ اے عما سے ولہ اما سے اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو تو اس میں دو, دو لفظتیں ہیں ایک دشمن سے فرار نفس و شیتان ہمارے دشمن ہیں اس سے فرار کی لفظت کیونکہ جیسے جیسے انسان اب کسی دشمن کے نظمیں پھسا ہو تو جیسے جیسے دشمن سے دور ہوتا جائے گا اس کو دل کو سکون اور خوشی حاصل ہوگی کہ نہیں لذا کہ میں دشمن سے دور ہو رہا ہوں ایک یہ لفظت اور اس قر کی لذت سکھاتے ہیں کہ اپنے اپنے پالنے والے کے پاس اس قادر مطلق کے پاس اس دوست کے پاس میں جا رہا ہوں جو میری محافظت میں قادر مطلق ہے محتاج بھی نہیں ہے تو یہ دونوں, دونوں لذتیں اللہ سکھاتے ہیں ایک فرار کی لذت ایک قرار کی لذت, ایک قرار کی لذت تھوڑا سا مجاہجہ لیتے ہیں تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ مولانا رومی کا ہی شہر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عاشقوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا مجاہدہ لیتے ہیں تاکہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے یہ خون نظر آتا ہے بغیر لیکن جب تاکہ اس لیے خون ہی کر دیا اپنے راستے کو تاکہ سچے عاشق جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور منافقین الگ ہو جائیں ہاں سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق چلے اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بھی رکے بتائیے کامل عاشق کامل عشق وہی اسی کا معتبر ہوگا کہ جو محبوب کی مرضی کے مطابق وہ کام بھی کرے جو محبوب چاہتا ہے اور جن چیزوں جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہوں ان چیزوں سے نہ روکے تو وہ آشف ہوگا وہ کہے گا نہیں تھا باپ اگر منع کرتے بیٹا یہ کام تو کرو اور سگریٹ مت پینا برے دوستوں میں بیٹھنا اب کاروبار تو خود کر رہا ہے لیکن سگریٹ بھی پی رہا ہے برے دوستوں میں باپ کے دشمنوں میں بیٹھ رہا ہے بتائیے وہ سچا عاشق ہوگا باپ, باپ سے محبت ہوگی اس کو تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے سچا عشق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کو تھوڑا سا پونی کر دیا کہ منافقین لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور اللہ کے عاشق سچے جو عاشق ہیں وہ آ جائیں منزلیں کل یوں نہیں ملتی منزلیں کل زخم حسرت ہزار کھائے ہیں زخم حسرت ہزار کھائے مکتا بعد میں لا لیتا ہے کام دات ہے پاز سے آپ اللہ کے ہی سے کام بنتا ہے بول اللہ فض اللہ علیکم و رحمۃ ماں زکام کم من عہدن ابدا بلا کن اللہ ادک کی وہیں اشا اللہ تعالیٰ کے فضی سے کام بنتا ہے کوئی پیغمبر بھی ہدایت دینے, دینے پر اختیار نہیں رکھتا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی لاج رکھتے ہیں اولیاء اللہ کی لاز رکھتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں فرمایا کہ اولیاء اللہ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے قلوب میں کن لوگوں کی محبت ہے ان, ان پر وہ کرم اور رحمت فرماتے رہتے ہیں اسی لیے اولیاء اللہ اور مشاعد کی خوب خدمت کرنی چاہیے اور ان کو خوش کرنا چاہیے اور ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے تو جس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو دے کر رہے حدیث پاک ہیں کام بنتا ہے پل کام بنتا ہے پل کام بنتا ہے پر سے اکتر پل کا آس رگائے ہیں پل کا آس رگائے ہیں دعوے حسرت سے دل سجائے کہیں جا کے پے یہ تو کم و بیش بیان ہی ہے لیکن اگر آپ وزاد کے پاس وقت ہو تو کچھ ارادہ کر کے آیا تھا کچھ بات بیان کرنے کا کر دیا جائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخه وكيلا عَلَى مَا يَقُولُونَ <جمیلًا> مولانا سورہ مدثر کی آیت آیت آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں کوئی مفصر یا مدد ہوں نہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو کچھ سادگی سے ٹوٹا پٹا پیش کر دوں گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے رحمت سے اور اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توحیعت دے اور عمل کی بھی توفیق تھا فرمائے اللہ پاک نے قرآن پاک میں شاق فرمایا وہ پورس و رفت ہے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اپنے رب کا نام لیا کیجیے یہ جو ہم اللہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں اس مزاج اس کو کہتے ہیں اس مزاج اللہ کا نام ہمارے رب کا نام کیا ہے اللہ تو یہ جو اللہ اللہ کی تکرار ہم کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ زبان کا تو اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن دل میں ہمارے اللہ،, اللہ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس مطلب کیا ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے وہ اپنے مالک کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتاب فرما رہے ہیں شاخ فرما رہے ہیں ورزور اس مرکب کہ اپنے رب کا نام لیا کی تو اسی, اسی آیت سے رب فرماتے ہیں تصورف کا یہ مسئلہ کہ اب جو اس نظار کر کے بتاتے ہیں کہ یہ, یہ ثابت ہے پاک پاکشر نے فرمایا کہ جو بھی تصور پیش کیا جاتا ہے وہ ہر, ہر, ہر تصور کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ نہیں کہ آؤں گا, گا جیسے سمجھنا ہے آئے کر اللہ اولیاء اللہ سب سے زیادہ متبع سنت اور متبع شریعت ہوتے ہیں جو شخص متبع سنت و شریعت نہ ہو وہ ولی کہاں اللہ جو آج کل یہ جاری کیے نکل آئے ہیں الٹے سیدھے تو یہ یہ ان کا تو مقصد نذرانہ ہوتا ہے یا کوئی جا ہوتی ہے شہرت ہوتا ہے تو یہ اللہ والے تھوڑی ان چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ان اجر یا اللہ اللہ ہمارا تو اجر ہے اور اللہ کے اللہ کے ہے بس ہمیں انہی سے اجر چاہیے اپنا مخلوق سے ایک ذرہ برابر بھی توقع نہیں رکھتے تو فرمایا کہ وقت پورے اس مربک اپنے رب کا نام لیا گیے فرمایا کے یہاں رب کیوں فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیے کیجیے اس لیے فرمایا کہ رب جو ہے پالنے والے کو کہتے ہیں تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا نام بہت محبت سے لیا کرو اس لیے فرمایا کہ ہاں رب قلف جو نازل فرمایا اس لیے فرمایا کہ اللہ کا نام آشتانہ لو محبت کے ساتھ نام لو محبت کو یاد آئے کہ ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا میں کیسے پیدا ہوا تو ابا اب کیا سمجھاتے اس کو ابا اب نے کہا بیٹا ایک گملہ تھا اس میں میں نے ایک بیج بویا تھوڑے دن کے بعد اس میں سے تم درخت نکلا اس میں سے تم پیدا ہو گئے ٹال دیا تو بچے آج کل کے ہوشیار ہوتے ہیں بچوں کو نہ سمجھ نہیں سمجھنا چاہیے ہاں بچوں کو بڑے اونچے اونچے مضامین معلوم ہوتے ہیں تو دور ایسا آ نا اب جو بچے جو جلدی میچور ہو جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا ایک گملہ لیا گملے کے اندر ایک بیج بول دیا اس نے اور خوب اس کو آبیاری کرنے لگا ایک ہفتے تک اس کو پانی وانی ڈالا کھاد ڈالی اس کے اندر تو پالنے لگا گیا اس کو تھوڑے دن کے بعد کچھ نہیں نکلا اس نے کھودا تو اس میں سے ایک مینڈک کا بچہ نکلا تو اس نے کہا کہ ظالم تجھے دیکھ کر دل تو چاہ رہا ہے کہ تیری اگر مرود ہوں لیکن کیا کروں تو میری اولاد ایک ہفتہ پانی دے کے مجھے محبت ہو گئی ہے تجھ تو کیا کروں تو میری اولاد ہے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام خوب محبت سے عاشقانہ طریقے سے لو حدیث پاک میں ہے صبق المفردون اس کا ترجمہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے صبق المقردون کا عاشقون عاشق آشق لوب آشقانہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہدینہ یہ وہ لوگ ہیں وہ طبقہ ہے یہ مفردون کا حدیث سے پاک کہاں مفہوم بتا دوں کہ مفرد سبق المفردون کے معنی بازی لے گئے عاشق لوگ بازی لے گئے اور اس کی تین تفصیلیں فرمائی کہ ایک تو یہ عاشق اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں ان سے مراد ہے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ لا لالتا الا بدق اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا نام لیے بغیر چین نہیں آتا مفردون کی کیا معنی ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر ان کو چین نہیں آتا اللہ کے نام کے بغیر اور فرمایا کہ ولا نعمت اللہ بکر اللہ کہ جب جو کوئی نعمت ان کو نعمت نہیں لگتی جب تک کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا دوسری تفسیر یہ فرمائی اور تیسری تفسیر یہ فرمائی اے لہزو فی ذکر اللہ یہ جھوم کر ذکر کرتے جھوم جاتے ہیں جیسے فرمایا الزین اللہ زینہ کزو فی بکر اللہ کہ جمتے ہیں جیسے فرمایا کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین حلکت میں آ جاتی ہے پھولتی ہے تو تھوڑی حلکت میں آ جاتی ہے ایسے یہ جوم کے عاشقانہ ذکر کرتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے عاشقانہ کرو محبت کے ساتھ کرو یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی ہمٹا دیا بلکہ اللہ جب کہو تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ روزانہ مراقبہ کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات جس کا احسان ہوتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے روزانہ انعامات مراقبہ انعامات الہیہ ایک ہے ہمارے پاس موجود بھی ہے وہ انشاءاللہ لے آئیں گے انعامات مراقبے کا انعامات, انعامات کا مراقبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدون استحکاب بغیر سوال کے مسلمانوں میں پیدا کر دیا کتنا بڑا احسان ہے حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن ہے وہ ہر وقت نفع میں ہے اگرچہ وہ کتنا بھی زانی ہو گناہ ہو شرابی ہو نفے میں کیا وجہ کہ اللہ تعالی پر ایمان لائے یہ کلمہ جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے وسیع کلمہ معمولی چیز نہیں حضور عبدل صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے کے اندر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دو تو یہ پلڑا جک جائے گا اور یہ کلمہ اتنی بڑی چیز ہے کہ چاہے گناگار کتنا بھی ہو لیکن ایک نہ ایک دن اپنی سزا کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا اور جس کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کبھی نکلے گئی خلید فل جنت فل جہنم یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کلمہ وہ چیز ہے کہ خلوط خلید فل جنت کا باعث بنے گا ایک نہ ایک دن سزا بھگت کے انسان جنت میں چلا جائے گا مگر یہاں تنظی فرمائی کہ دیکھو مومن جو ہے جو گناہ گار مومن ہے اس, کا اس کی مثال ایسی ہے کہ روزانہ اس کو ایک پیسے کا نفع ہو رہا ہے اور مومن صالح جو ہے جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ والا بنتا ہے اس کو اس سمجھ لو کہ ایک ہزار کا نفع روز ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اس نفع کو حاصل کرتے آخر ایک دن ہمیں اللہ اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی تو پھر کب ہم کب ہم اللہ والے بنیں گے کب اللہ کے فرما بردار بنیں گے کب تک گناہ گار اور فاسقوں کی زندگی اختیار کریں گے اور فرمایا کہ فاسق اور گناگار کے گناہ کا بدلہ جزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی جہنم میں جائے گا اور فرمایا کہ ایک دن یہاں ایک دن کا ایک دن قیامت کا یہاں کے ایک ہزار برس کے برابر ہے ایک ہزار برس کے برابر اور فرمایا کہ ایک نماز چھوڑنے کا جو شیخ الحدیث نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز میں کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا کی سزا اسی برس جہنم میں جلنا ہے اسی برس اگرچہ وہ بعد میں اس کی قضا کر بھی لے کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے کی یہ سزا ہے اسی برس جہنم کے آخرت کے تو ایک برس جو ہے یہاں کے ایک ہزار برس کے برابر ہے اس کا تخمینہ اظہر ہی نے لگایا ہے کہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال ایک نماز قضا کرنے کا جرم اگر اگر توبہ نہ کی اور راہ راست پہ نہ آیا تو ایک نماز کو قضا کرنے کا یہ بھی اذا ہے تو سوچو گے کتنے ہمارے گناہ ہیں اور کتنی سزا ہمیں بھگت کے جو ہے جنت میں جانا پڑے گا تو یہ کوئی سستا سوگا ہے تو بہت مہنگا پڑے گا بھائی اسی لیے بھائی ابھی ہم توبہ کر لیں ابھی اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں اللہ سے معافی اور استفار سے تلافی کر کے انشاءاللہ شاء تعالی جنم سے خلاصی ہو جائے مگر شرط یہ ہے توبہ کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے گناہ سے الگ ہو جائے جو گناہ بھی کر رہا ہے اس سے فوراً ارادہ کر لے کہ اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور گناہ کے موقع سے بھی الگ ہو جائے جس سے اگر نماز کا وقت ہے فوراً نماز پڑھ لے اگر کسی نہ کوئی نامرم سامنے ہے اس کو دیکھ رہا ہے فوراً توبہ کر کے یہ نہیں کہ اس کو دیکھ دیں اور استفر اللہ استفسلّہ کرے حاجی صاحب بیٹھے سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور عورتوں کو دیکھ کے استفسلّہ استحفر اللہ یہ قبول نہیں ہے توحبہ فوراً اس سے ہٹ جاؤ گناہ سے الگ ہو جاؤ یقلا اَن انل مافیہ مافیت سے دور ہو جاؤ اس سے قطع کر لو اور دوسرا کیا دوسری کیا کرتے ہیں کہ دل میں ندامت پیدا کر لو ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا میں نے اپنے پیدا کرنے والے کو زندگی دینے والے کو صحت دینے والے کو رزاف کو میں نے ناراض کر دیا ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ محبت کرنے والے کو میں نے ناراض کر دیا ماں باپ کو خود موتا دے وہ تو ذریعہ ہے اور مالک حقیقی تو وہ ہے حقیقی پالنے والا تو وہ ہے مولانا حرومی فرما دے کہ صبرت میں فرزن دزن صبر کیوں داری ظلم کہ تم کو بیوی بچوں کا تو صبر آتا نہیں ان سے تو تمہیں دوری برداشت نہیں ہے اور ان کے ان کا رونا اور منہ کھلانا تمہیں برداشت نہیں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ پر کیسے سبر آ جاتا ہے اللہ سے دوری کیسے برداشت کر لیتے ہو جبکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تمہارا پیدا کرنے والا وہ ہے تمہیں صحت دینے والا ہو عزت دینے والا ہو رز دینے والا ہو اولاد دینے والا ہو, ہو بیوی بچے دینے والا ہو گھر بار جانے والا ہو پھر تم کو اللہ سے کیسے سبر آ جاتا ہے تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کے جو ہے وہ عاشقانہ کرنا چاہیے اور عشق جبھی مکمل ہوتا ہے کامل جبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کامل ہو اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بھی بچے گا تب عشق کامل ہو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال فرمائی کہ جدہ ایئر سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے شہر حضرت مولانا شاہ را الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے حاضری ہرمین شریفین کے لیے تو حضرت کے خلیفہ انجینئر احمد انوار الحق صاحب گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے جب دونوں حضرات بیٹھ گئے گاڑی میں اور تو حضرت نے فرمایا بھئی گرمی بہت ہے ایئر کنڈیشن چالو کر دو انہوں نے کنڈیشن چلایا تھوڑی دیر بعد فرمایا بھئی گاڑی ٹھنڈی کیوں, کیوں نہیں ہو رہی دیکھا تو ایک طرف کا شیشہ کھلا ہوا شیشہ کھلا ہوا تھا تو گاڑی گرم تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی جیسے ہی شیشہ چڑھایا گیا پانچ سات کے اندر گاڑی سے بالکل ٹھنڈی ہو گئی تو اللہ والے تو ہر ذرے کے اندر اللہ کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں ان سے معرفت کی باتیں نکالتے ہیں فرمایا دیکھو ابھی ابھی اس مثال سے ایک علم عظیم عطا ہوا کہ یہ کار جو ہے اس کا شیشہ جب تک کھلا ہوا تھا اس میں ٹھنڈک شامل نہیں ہوئی تھی جیسے ہی شیشہ بند کر دیا تو کار پوری ٹھنڈی ہو گئی تو فرمایا دیکھو اسی طرح مومن کا قلب ٹھنڈک کیوں نہیں حاصل کرتا سکون اور چین کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ شیشے دیے پانچ ایک آنکھوں کا شیشہ ایک ناک کا شیشہ ایک زبان کا شیشہ اور ایک چھونے کا شیشہ اور ایک کان کا شیشہ ہاں جو شخص کان کے کان کے ان سب چیزوں سے تقوی کا شیشہ چڑھا لے گا یعنی نگاہ سے کسی نامرم کو نہیں دیکھے گا کان سے گانا نہیں سنے گا نامرموں کی آواز سن کر بالکش نہیں کرے گا زبان سے جو ہے حرام چیز نہیں کھائے گا اور نامرموں سے سکنی چپڑی باتیں نہیں کرے گا حرام حرام باتیں نہیں کرے گا اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں سے گناہ گناہ کا کام نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا نامحرم کو چھوئے گا نہیں تو یہ سب تقوی کے پانچ, پانچ شیشے ہیں ہمارے پاس آنکھوں کا اور ناک کا ناک سے بھی حرام خوشبو نہیں سونگے گا یہ مسئلے مسئلے کی بات ہے کہ عورت کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ خوشبو جو ہے نامحرم کو جائے حرام ہے عورت کا خوشبو لگانا اس طرح کہ باہر نکل کے نامحرم کو اس کی خوشبو جائے یہ حرام ہے تو لہٰذا یہ تقوی کے جو پانچ چیزیں ہیں اگر ان میں سے ایک شیشہ بھی کھلا رہے گا اگر آنکھوں سے بد نگاہی کرتا ہے کانوں سے گانے سنتا ہے زبان سے غیبت جھوٹ اور چولی یا نامحرموں سے باتیں کرتا ہے اور ہاتھ سے نامحرموں کو چھوتا ہے یا چوری چتاری کرتا ہے کسی کی خیانت کرتا ہے یہ پانچ شیشے جو ہیں یہ پانچوں کے پانچوں شیشے چڑھا لو تو دل میں ذکر اللہ کی ٹھنڈک کھانی شروع ہو جائے گی اگر یہ اگر یہ کام کرتا ہے حرام تو پھر اس کے دل, دل بے چین رہے گا اور اس کی ایک مثال اور فرمائی کہ دیکھو معاشرہ کتنا خراب ہے نا سوسائٹی میں جگہ جگہ بے حیائی جگہ جگہ بے پردگی فرمایا کہ جب تک ان ہنسیوں سے دوری اختیار نہیں کرو گے مکمل اور گناہ سے مکمل اجتناب نہیں کرو گے دل کو چین اور سکون حاصل نہیں ہو. اللہ بکر اللہ تطمین و قلوب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ خبردار ہو جاؤ کہ ذکر اللہ سے ایک ہی چیز ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملے گا اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دل کو چین حاصل ہو سکے تو فرمایا کہ کماں انک سما کا تھا تب میں ان لا دل مچھلی کو پانی کے اندر پورے کا پورا جب تک غرب نہیں کر دو گے اس وقت تک مچھلی کو چین نہیں آئے گا اگر پوری مچھلی پانی میں ڈوبی ہوئی ہو لیکن اس کا سر تھوڑا سا تھوڑا سا باہر رکھ دو تو بے چین رہے گی تڑپتی رہے گی اس لیے ہمارے پولیس کو ذکر کی ذکر کا کامل نفع اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے یہ تقوی کے شیشے چڑھا کے نہیں رکھتے کبھی نگاہ سے بد نگاہی کر لی آنکھوں سے کبھی کان سے گانا سن لیا کبھی زبان سے غیبت کر لی اسی لیے بزرگوں نے جو یہ طیقہ چلا آ رہا ہے تو اس کے نسخہ حضور اردو صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ہے باثر رسولم منہم یقو علیہم آیات ہی وہی ذکی یہ جو ذکیم کا شعبہ ہے یہ بےستے مقاصد مقاصد نبوی ہے مقاصد و نبوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بیٹا گیا کہ ہمارا نبی تمہارا تززیہ بھی کرے گا قرآن بھی سکھائے گا اور کیفیت ادائیگی بھی سکھائے گا تجوید بھی سکھائے گا اور فرمایا یتلو علیہم آیا تھی اور تمہارا ممہارا بھی کرے گا تمہارے نقوص کا تجزیہ بھی کرے گا تمہیں ظاہری احکام بھی سکھائے گا پاک رہنے کے تمہارا ظاہر پاک کرنا سکھائے گا اور باتیں بھی پاک کرنا سکھائے گا چنانچہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ذنا کے خیالات آ رہے ہیں مجھے ذنا کرنا ہے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ذنا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بیٹھ جاؤں یہ سارا تزکیہ نفس تزکیہ نفس کا طریقہ ہے جو آج تک بزرگوں میں چلا آ رہا ہے یہ تزکیہ نفس نہیں ہے تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیٹھ جائیں پھر پوچھا کہ اگر کوئی ماں کے ساتھ کوئی ذنا کی اجازت فلط کرے سا اس کو تلوار سے سر اڑا دوں گا اچھا تیری کھپھی سے اجازت جا طلب کرے میں سر اڑا دوں گا اچھا تیری خالہ سے جا پانچ چھ رشتے گنوائے تو اس نے کہا میں تو ان کو سر اڑا دوں گا تو فرمایا کہ تو جس سے دینا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی گھپھی کسی کی خالہ کسی کی ماں کسی کی بیٹی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان کے ان سینے سے ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی ہاں یہ تزکیہ نفس ہے نا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت ابدس میں ایسے ہی صحابی آیا کرتے تھے ایک صحابی نے ارض کیا کہ یار رسول اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں یہ بھی نہیں کرتا ہوں بہت گناہ کر آپ نے کیا فرمایا جھوٹ مت بولو ہے <تصفح> اب یہ صحابی چلے گئے اب انہوں نے سوچا نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے, مجھے تو سچ بات بتانی پڑے گی آپ بتائیے نماز اور روزے اور گناہ کے چھوڑنے کا تعلق کہاں جوڑا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تدابیر اور اللہ بتاتے ہیں اور یا اللہ سے تعلق اسی لیے کیا جاتا ہے کتاب پڑھ کر تجکیہ نہیں ہوتا تذکیہ پہلے متعدی ہے اور اس کے لیے کسی مذکی کا ہونا ضروری ہے آ, اپنے آپ جو ہے کتاب پڑھ کر کوئی دوا نہیں کرتا بتاؤ بھائی کوئی اگر کتاب پڑھ کے کر دوا کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا ہوگا یا تو پاگل خانے جائے گا یا قبرستان دونوں میں سے ایک ایک جگہ ایک انگریز آیا اس نئے نئی جگہ تھی ہندوستان میں اس نے وہ بیمار ہو گیا اس نے اپنے چپراسی کو کہا وہاں روایت تھا اس علاقے میں کہ جس ڈاکٹر کے ہاں جتنے مریض مرے ہوتے ہیں وہ اتنی لال رنگ کی سوت بتیاں لگا کے رکھتا ہے ان نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ سب سے کم لائٹیں کس کس ڈاکٹر کے پاس ہوں کلینک پہ لگی ہو اس کو بلا لانا انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی لائٹ جل رہی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس اس کو لے آیا ہمارا ساتھ بیمار ہے اس کو دیکھ لو چل انہوں نے پوچھا بھیا تمہارا تم بڑے قابل ڈاکٹر ہو تمہاری کلینک پہ ایک ہی ہے باقی سب کے پاس تو دس دس لائٹیں لگی ہیں اس نے کہا اصل میں میں نے پریکٹس آدھی شروع کی تو بھائی دوا جو ہے کتاب پڑھ کے بھی آپ استعمال کر سکتے آپ کو کچھ پتا نہیں جب تک آپ کتاب بھی پڑھیں لیکن ساتھ میں کسی کے ساتھ پریکٹس بھی کریں مشق کریں مظاہرہ کریں تب کہیں جا کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں پھر آپ علاج کر سکتے ہیں تو اس لیے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے فرمایا کہ ذکر جو ہے عاشقانہ کرو تو عاشقانہ وہی کر سکتا ہے جو غیر اللہ سے دل کو پاک کرے اور غیر اللہ سے دل کو پاک کرنے والے اللہ والے ہیں پھر فرمایا کہ ورک پوری مربع پالنے والے کا ذکر کرو تاکہ محبت اس سے پالنے والے، پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے آگے کیا فرمایا و تبتل علیہ کہ غیر اللہ سے کٹ جاؤ اور اللہ سے تعلق جوڑ ہاں تبدل اختیار کرو یعنی ساری مخلوق سے کٹ جاؤ اب کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے ہمارے دین میں یہ رحبانیت حرام ہے یہ تو ہندوؤں جوگیوں کی کیا اندر ہوتا ہے کہ وہ کالک مل لیتے ہیں ننگے چلے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کے ہمارے اسلام میں نہیں بھائی وہ سب کے دنیا کے مجغلوں میں بھی وہ باخودا رہے سب کے ساتھ رہو اللہ والے کیا ہوتے ہیں وہ جسم سے تو دنیا میں ہوتے ہیں اور سارے حقوق واجبہ نبھاتے ہیں بیوی کا آپ بھی ادا کرتے ہیں بچوں کا آپ بھی ادا کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں وہ دنیا کے مشغلوں میں وہ با خدا رہے وہ سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے ان کے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے بیوی بچوں میں مشغول ہیں بیوی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی نظر ان کی اللہ اللہ سے جاتی ہے کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے ہاں ٹی سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس سے محبت کرو بیوی بی کی محبت بھی اللہ کی محبت میں شامل ہے ایک شخص نے حضرت تانی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں میری بیوی بی بی کا خیال آ جاتا تو فرمایا کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے کیونکہ بیوی بی کی محبت اللہ کی محبت میں شامل ہے ہاں اور اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو وہ مایوس ہو جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں تو غیر اللہ میں پھنسا ہوں بیوی بی تھوڑی غیر اللہ میں شامل ہے ایسے ہی بچے یہ کوئی غیر اللہ میں تھوڑی شامل ہے یہ تو سب ہمارا دین ہے ان سے محبت کرو اللہ کا انعام لے لو اولاد کی صحیح تربیت کرو اللہ کا انعام لے لو اسی لیے کوئی شادی, شادی کو نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شریمان ہے اس سے آدمی گناہ کے تقاضوں سے بچتا ہے گناہ سے بچتا ہے اور جب اور نیک بیری ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے نے, میرے لیے مجھے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈا نہیں میری ایک المرعت فالح بھی ہے نیک بیری تو نیک بیوی کا کتنی بڑی نعمت ہے اس سے نیک اولاد بھی پیدا ہوگی اور تو اس کی تربیت ہوگی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بی... تین بیٹیاں جس کی ہوں اور وہ صحیح تربیت کرے ان کی اور ان کو دیندار بنائے تو اس کے لیے جنت پکتی ہے تو صحابی بھی خوب شوق رکھتے تھے آج تو سوال کا جواب کا شوق ہی نہیں فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دو بیٹیاں ہوں اب کسی کی دو بھی ہوں گی نا فور... اگر ہم... ہم تو پھر نقصان میں رہیں گے تین بیٹیاں تو ہے نہیں تو فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ بھی جنتی ہے پکسا نے پھر فوراً سوال کیا یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو اور جس کی ایک ہو اس کے لیے بھی جنت یہ دیکھو سرکارِ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں اس امت کو کیا کیا انعامات ملے سمجھ کو کہو کہ کیا کیا نہیں ملا ایک نئی کی دس دس نائکیاں مل رہی ہیں بتاؤ کسی امت کو ملی اس سے پہلے کسی امر کو نہیں ملی اس سے پہلے ایک خرچ کرو تو دس نائکیاں پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ایک روپیہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو دس ملتے ہیں تو ایک جہاتی بیچارہ کمجوس تھا لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنی انٹی میں دس اشرفیاں جمع کر کے رکھی تھی سونے کی تو اس نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے نمازی بھی ہیں تو جھوٹ تو بولیں گے نہیں لاؤ ان کو آج یہ سمجھ لو کہ سٹہ کھیل لو چلو دس اشرفیاں مولوی صاحب کو دے دی اب لگے انتظار کرنے کے کب اس کے دس ملتے ہیں اب انہوں نے تو وعدہ کیا تھا آخرت کا اور یہ انتظار کر رہے بے چار اور سادہ آسمان اب جب نہیں ملی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تو اس کے پیٹ میں جو ہے مروڑ تھک رہی دست آنے شروع ہو گئے اب ادھر لوٹا رکھ کے لے کے جائے دس تھک کے آئے واپس آئے تو پھر دوبارہ مروڑ لگے پھر جنگل میں چلا جا رہا ہے ہدنے کے لیے جب زیادہ ہی دست آنے لگے تو دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے وہ لکڑی سے کچھ مٹی تو وہ ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ کچھ سخت سخت لگا اس نے اور کو گا تو پیلا پیلا کچھ نکلا جب اس نے اور کھوتا تو وہ پوری اشختی سو شخصیاں گنی تو پوری سو تھی مارے خوشی کے جو ہے بغیر چل جائے گا وہاں سے بھاگا اور مولوی صاحب کو تلاش کرنے لگا جب وہاں پہنچا تو وہاں ان گاؤں والوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب تو اگلے گاؤں چلے گئے یہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا تو مولوی صاحب وہاں تقریر کر رہے تھے تو جب جب مولوی صاحب تقریب کر چکے اور انہوں نے پھر آواز لگائی اپنا جیسے عام لوگوں کا چندے کا وہ ہوتا ہے طریقہ جو صاحب نسبت نہیں ہوتے صحبت اولیاء نہیں اٹھاتے ان بیچاروں کا پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ عالم بنتے ہیں تقریر کرتے ہیں پھر چندے مانتے پھرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ جو ہے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانتے تو وہ تقریر کرنے کے بعد آخر آمدن برسرے مطلب کہ کبھی اللہ کے راستے میں کون دے گا ایک روپے ایک کا ثواب دس ملیں گے خرچ کرو کے وہ کا ٹھہرا مولوی صاحب ایک منٹ میری بات سنو کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ایک کے دس ملتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کرو کہ مروڑے بھی غذل کے لگتے تو بھائی اس امت کو اللہ تعالی نے کیا کیا انعامات عطا فرمائے حضور ادب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو غرض یہ کہ بھائی آشقانہ ذکر کرو اور و تبتل انہیں تبدیل کہ اپنے گھر بار کو چھوڑو نہیں بلکہ اپنے اللہ کا تعلق اشد کر لو جو ابھی ارض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اشد ہو ہاں مخلوق سے تعلق شدید بھی جائز ہے بیوی سے محبت شدید جائے مال کاروبار سے محبت شدید بھی جائز ہے خوب مجھ کو محبت ہے مال سے اور اس سے اسے لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں نہ یہ مخلوق کو دیکھے نہ بیوی کو دیکھے نہ بچوں کو دیکھے نہ معاشرے کو دیکھے بس یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کام سے مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے یہ کام میں جان دے دوں گا نہیں کروں گا سارا عالم ایک طرح ہو جائے قطب اس لیے کہتے ہیں قطب زمان کہتے ہیں نا اللہ والوں کو بعض کا لقب ہوتا ہے قطب قطب کیوں کہتے ہیں یہ قطب تارہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے کبھی نہیں ملتا قیامت تک جب تک وہ قائم ہے وہ وہیں رہے گا وہ گردش نہیں کرتا اس کا کام گردش کرنا نہیں ہوتا سورج چاند ستارے سب گردش میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ قطب تارہ جو ہے وہ اپنی جگہ گا مستحکم ہے اس قامت سے وہیں پر وہیں اسی لیے ان کو قطب کہتے ہیں کہ سارا عالم اگر نافرمانی کرے تو اترائے لیکن یہ اللہ کی فرم برداری میں ایک ذرہ برابر تغیر نہیں ہوگا ادھر سے بھی نہیں ہوگا اس لیے ان کو قطب کہتے ہیں تو وہ مایا کہ و تبدل اللہ کہ اسد محبت اللہ تعالیٰ کی ہو بس کام بن جائے گا فورٹی نائن فیصد مخلوق کی مال کی بیوی کی بچوں کی لیکن اکیاون فیصد ففٹی ون پرسینٹ اللہ تعالیٰ کی ہو اتنی محبت اور اتنا خوف مطلوب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے بس ہے یہ کام بن جائے گا زبردست کام بن جائے گا تو فرمایا وہ تبقل لے ل اور حضرت نے میرے فرمایا کہ بعض خالقین کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے ذرا ہم یہ اس کام سے پارے ہو جائیں ذرا بنگلہ ہمارا تیار ہو جائے ذرا کاروبار میں تھوڑی ڈسٹربنس ہے یہ ذرا میں یہ سیٹنگ کر لوں ذرا میں فیکٹری لگا رہا ہوں سیٹنگ کر لوں پھر سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا پھر میں اللہ والا بچ جاؤں گا یہ سب دھوکا ہے میرا ابھی سب دھوکا ہے شیطان کا زبردست دھوکا ہے فرمایا اسی تشویش کے اندر اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ فرمایا کہ تشویش میں بھی ذکر اللہ نافے ہی نافے ہے کوئی نقصان نہیں ہے نفع ہی دے گا جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں کاروبار رد نے فرمایا کاروبار کرتے ہیں دھیان جہاز کی طرف لگا ہے ساتھ میں کھانا بھی کھا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں اس کو سودا بھی دے رہے ہیں بعض دکاندار ایسے ہیں جن کا ایک ہاتھ کھانے میں ہوتا ہے ایک ہاتھ ریالوں میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ کھانا تن کو لگے گا کہ نہیں لگے گا حالانکہ دماغ ہاں لگا رہا ہے تشویش میں بھی ہے نفع نقصان کا بھی خیال کر رہا ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے تو کھانا اس کے تن کو لگے گا کہ نہیں لگے گا بھائی لگے گا کہ نہیں اسی طرح ذکر اللہ تشویش میں بھی نازک یہ مت سوچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آیت کی ترتیب بتلا رہی ہے وز پورس مردک کے بعد و تبدل الہی ہے کہ یکسوئی حاصل کرو اللہ سے تعلق حاصل کرو مضبوط کرو اور غیر اللہ سے کٹ جاؤ ورنہ اگر یقصوی میں ذکر کرنے کا حکم ہوتا تو یہ آیت پہلے نازل ہوتی و تبدل الہی تبدیلا پھر اس کے بعد فرماتے وز پولس مردک کہ بھائی پہلے یکسوئی حاصل کرو پھر اللہ کا ذکر کرو ارے یکسوئی ملتی اللہ ذکر سے جب اللہ اللہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے آفتاب قلب کے انوارا دل کے اندر آئیں گے اور اندھیرے دل سے بھاگیں گے اندھیرے دل سے بھاگیں گے اللہ ہی کے ذکر سے تو سکون ملے گا اور تم پہلے سکون تلاش کر رہے ہو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے تم کام الٹا کر رہے ہو تو الٹے مت چلو بھائی جس حالت میں بھی ہو گندے کے گندے ہو گناہوں میں لٹے پڑے ہو اس کے باوجود اللہ اللہ شروع کر دو اور گناہ اگر نہیں بھی چھوڑ رہے ہوں تو مایوس مت ہو جب اگر برا کام نہیں چھوڑے تو اچھا کام بھی مت چھوڑ اللہ اللہ ضرور تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مچھر آیا اور مچھر نے جو ہے اپنا رونا رویا کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں انسان کا خون چوسنے جاتا ہوں یہ ہوا آ کے میرا کام خراب کر دیتی ہے دعویٰ دائر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں ہوا کو بھی بلاتا ہوں اب جیسی ہوا آئی تو یہ مچھر صاحب بھاگ گئے حضرت علیہ السلام مسکرائے کہ دیکھو یہ ہی تو بھاگ گیا پھر ہوا کو کہا کہ بھائی تو واپس جا مچھر کو دوبارہ بلوایا کہا تم تو بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا یہی تو میرا ہونا ہے کہ جب میں خوش پیس میں آتا ہوں تو ہوا آتی ہے ہو بھاگ جاتی تو بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو انوار انوار ذکر آنا شروع کریں گے تو کل سے اندھیرے بھاگیں گے है? اور اسی اسی طریقے سے یہی ایک طریقہ ہے یکسوئی اور ایک اطمینان حاصل کرنے کا جس کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ بک اللہ ہی تسمین اس لیے ذکر جو بتایا جائے اس میں ناغا مت کرو اللہ اللہ کرو چاہے تشویش نہیں کرنا پڑے سمجھیے تو و تبتل الہی کہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو مخلوق سے تعلق کم کرو کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے انہیں کو جواب دینا ہے اور مخلوق ساری قبر میں جاتے ہی سب ہٹ جائے آپ اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہے نا تو وہ تبقل اللہ کے بعد کیا فرمایا رب المشرقی بل مغربی لا اللہ فرمایا کہ جو لاح کا ذکر بتایا جاتا ہے ذکر نتی اس بات کا یہ اس آیت سے ثابت ہے اور فرمایا کہ جیسے ہی انسان جو ہے تصویر لے کے بیٹھتا ہے اللہ اللہ کرنے اللہ کو یاد کرنے فوراً شیطان موجود آ ہے ہر ایک میں تو انڈر ڈبل ارے تمہیں تو فلاں کام ہے ارے دکان بھی کھولنی ہے ارے اس کو دے ہو جائے گی ارے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب ارے میں مشرق کا پیدا کرنے والا مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں تم سارے دن بھر کے کام جب میں مشرق سے سورج کو نکال سکتا ہوں سارے عالم کے اندر اندھیرا تھا میں اس کو روشن کر سکتا ہوں تو میں تمہارے دن کے کام نہیں بنا سکتا اور ایسے ہی رب المغرب کہ میں مغرب کرب ہوں کہ اس میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو جب میں اس سارے عالم میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو تمہارے رات کے کام میں نہیں بنا سکتا بس تفید ہوں بس مجھ کو وکیل بنا لو اللہ تعالیٰ فرما مجھ کو وکیل بنا لو اپنے سارے کام میرے سپوٹ کر دو اور ابد المشقی بل مغر بھی لا الہ اللہ ہوں وکیلا چل اپنے سارے کام جو ہے میرے سپوٹ کر دو چھوڑ دو مجھ پہ مجھ کو یاد کرو میں تمہارے سارے کام بنا دوں گا پر ہوا وکیلا پھر آگے کیا فرمایا تو سر عرض کرتا ہوں وقت بہت ہو گیا آگے فرمایا وقد رلاما کے بعد بات وخدر علامہ یقول وحدر حضرت جمیلا کہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جب چلنا شروع کرو تو لوگ تمہیں برقرار طرح کی باتیں بنائیں گے ارے تم کیا ملہ ہو گئے تم کی پارٹی میں بیٹھنا شروع ہو گئے تم تو دنیا سے کٹ جاؤ گے ارے دنیا سے نہیں کٹو گے اور جو جاؤ گے اور اگر تمہیں کوئی شک ہو بھی آئے تو یہ سوچو کہ کٹ کس سے رہے ہو اور در کس سے رہے ہو سارے عالم کے پیدا کرنے والے سے تم جڑ ہو سارے عالم کی لذات دینے والے سے تم جڑ ہو سارے عالم کے اولیاء اللہ اور پیغمبران کی پارٹی میں تم شامل ہو رہے ہو تو فرمائے کہ وقد اعلیٰ مایہ فولون تم اللہ کے راستے میں اختقامات سے چلتے رہو کسی کی باتوں میں مت آؤ ان کی باتوں پہ صبر کرو خبر کی قیمت قسمیں ہیں اب صبر صبر انل ایک قسم کیا ہے پہلی قسم ہے وا کے اوپر صبر یعنی نمازوں کا اہتمام اور رکعات کا اہتمام روزوں کا اہتمام حجف ہو حج تو اس کا اہتمام ان سب چیزوں کا اہتمام اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے بھائی سردی ہے اب وضو کرنا ہے ٹھنڈا پانی یا گرم نہیں یا صبح صبح نیند کی قربانی بھی دینی یہ سب کیا ہے اسبر و الاپتا تاج کی باتوں میں صبر کرنا دوسرا صبر ہے استبر فی المصیبت مصیبت کے اندر کوئی پریشانی آ کوئی بچہ بیمار ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا آرزی یہ سب چیزیں آرضی ہوتی ہیں ہر ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے یہ یاد رکھو ہر وقت ایک سا نہیں رہتا تو فرمایا کہ یہ اسبر فل مصیبت مصیبت کے اندر بھی صبر کرنا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو حال میں رکھا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے وہی میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے اس میں صبر کرنا ہے اور صبر عانل معافیہ کے گناہ کے کام کے وقت بھی صبر کرنا ہے گناہ کا شدید تقاضہ ہو لیکن گناہ پر صبر کر لیں گناہ نہ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو فرمایا وسفر علامہ یقین کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہوں اے تم ملہ ہو گئے اے تمہیں یہ ہو گیا اور تم یوں ہو جاؤ گے وہ ہو جاؤ گے اور تم کھاؤ گے کہاں سے تو یہ سب کے جو ہے کیا ہے وسفر علامہ یقین ان کی باتوں پر دھیان مت دو اس پر صبر کرو اور کیا فرمایا وہ ضرور ہوں حجرن جمیلا اور ان سے ہجران جمیل اختیار کرو کیا مطلب ایسے لوگ جو باتیں بناتے ہوں وہ تمہارے دین کے دشمن ہوں اور تمہاری آخرت کے دشمن ہے وہ تمہارے دین اور آخرت کے دشمن ہیں وہ تمہارا خسارہ چاہتے ہیں اپنی نادانی اور جہالت اور کم کی وجہ سے ہمیشہ یہ سوچ لو کہ ہم نے مرنے کے بعد کس کو منہ دکھانا ہے یہ قرآن پاک تیس پاروں کا جو ہے یہ کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے بھائی کی کیا کافروں کے لیے ارے ایمان لانے والوں کے لیے تو ہے تو اس میں کیا, کیا کچھ لکھا ہوا ہے نوزم اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا بے بیمانی اور لف نازل فرما دیا یہ سارا ہدایت نامہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے ایک شاید کئی تھا تو اس, نے کہا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک کی کون سی آیت پسند ہے انہیں کا سلو ہوا شروع کھا ہوا ہے پھر پوچھا اچھا دعا کون سی آپ کو پسند ہے انہیں کہا دل علین اے اللہ تو خوب نعمت بس باقی نماز پڑھو زکات دو فلاں کام سے بچو فلاں کام سے بچو کچھ نہیں پتا ہمارا یہی حال ہے ہم سب کا میں اپنی بات کر لیتا ہوں بھائی یہاں تو ماشاء اللہ والے لوگ موجود ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ بس جو مطلب کی بات ہوئی ہے تو لوگ ہے یہ بات یاد رہی کہ جب کوئی مومن دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے हाँ? آج رشتے دار بلاتے ہیں شادیوں میں اس میں اس میں تو یہ یہ کہتے ہیں صاحب آپ ہیں آدمی یہ دین میں تو ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو کرو ارے یہ دین میں یہ نہیں ہے کہ نامحرموں نام کے ساتھ اختیارات مت کرو دین میں یہ نہیں ہے تصویر تشریح مت کرو دین میں یہ نہیں ہے گانے بجانے مت کرو یہ سارے کام چل رہے ہیں اور یاد رہا تو کیا رہا کہ یہ آپ رشتے داری قطار کر رہے ہیں یہ یاد رہا بتائیے وہی حال ہو گیا نا تو ابھی شاید جیسا تو وزر اعظام یا ایسے لوگوں سے دور رہو क्योंकि تمہارا دین برباد کر دیں گے لیکن طریقہ آگے کیا بتایا وہ جم حضرت جمیلا کہ ان سے دور تو رہو لیکن یہ جدائی خوبصورت ہو حضرت جمیلا کہ ان کو جو ہے ان سے دور رہو ان سے جھگڑا مت کرو ان کو اگر وہ تمہیں باتیں سنا رہے ہیں تو تم بھی لڑنے کھڑے ہو گئے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے लड़ाई کے لڑائی ہو رہی ہے کاروبار میں لڑائی ہو رہی ہے السلام علیکم ایک اور جگہ کیا ہے وہ قالو سلامہ وہیدا خاتا وہ عمل جاہلوں سلامہ ایسے جاہل لوگ جو تمہاری دین اور آخرت کے ڈرتے ہیں تمہارا نقصان چاہتے ہیں اور چاہتے نہ بھی ہوں لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارا نقصان کر دیں گے ایسوں سے کیا کرو ان سے جدائی اختیار کرو اور ان سے جھگڑو مت حجرن جمیلا خوبصورت جدائی اختیار کرو فرمایا کہ میمزور اللہ مجار القدا لا لفنی الیامہ بے مخار سماچن ناس کہ جس شخص کی نظر مجاری القضا یعنی اللہ تعالی جہاں سے فیصلے سادے ہوتے ہیں جہاں سے عزت دینے کا فیصلہ ہوتا ہے جہاں سے ذلت دینے کا فیصلہ ہوتا ہے جہاں سے صحت کا فیصلہ ہوتا ہے بیماری کا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے مجاری القضا وہ ہے ہاں جن لوگ جس کی نظر مس مجار پر ہوتی ہے لا یقینی ایام ابو وہ اپنے ایام کو ان جھگڑوں میں برباد نہیں کرتا سمجھ گئے تو اس لیے حضرت جگیلا کرو خوبصورت جدائی اختیار کرو کچھ ان سے لڑو جھگڑو نہیں کل وہ تمہارے ہاتھ ہاتھاپائی کریں گے اور تم اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے دل لگانے کو دیا تھا اللہ سے اور تم ان جھگڑوں میں پھنس کے اللہ سے محروم ہو جاؤ گے تو آخرا الحمد للہ اور بنا تقبر مینا کم تسن الینا کم تس طبعر رحیم یا اللہ آپ کے فضل سے جو کچھ کہہ دیا مجھ کو بھی عمل کی توفیق مسیح فرما دیجئے تمام حاضرین و حضرات کو اللہ توفیق اٹا فرما دیجئے تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ اللہ والا بنا دیجئے ہم سب کو اللہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے نیک سالح بنا دیجیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ اللہ حبکل نفسی و اہلی وا بار اللہ و نعود الم صفتی کمنار کیا اللہ میں سے جو بیمار ہیں ہم کو شکایت فرمادا فرما, فرما دیجیے میرے مرشد ثالب خطبِ حضرت مولانا شاہ اب صاحب دامت برکاتہ کی کہ صاحبہ اور نواسی صاحبہ بہت زیادہ بیمار ہیں اللہ کو بھی صحت کام ہے حضرال عطا فرما دے اے اللہ میرے مشکین کو جزائے جزیل عطا فرما دے جن کی برکت سے اے خدا جہنم کی طرف ہم جا رہے تھے جن کی برکت سے اللّہ جنت کی طرف ہمارا رخ تو پلٹ گیا آپ کی طرف ہمارا رخ پلٹ گیا اے اللہ کامل کرنا بھی آپ کا کام ہے اے اللہ اپنا فرما دیجیے جن کو بھی اللہ جو بھی مقاصد حسنا ہوں اللہ سب نے بامراد فرما دیجیے اور اے اللہ ایک مقصد بھی جو ہمارے لیے مفید نہ ہو اور نیک نہ ہو اے اللہ اس میں ہمیں نامراد فرما دے لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تری رضا نہیں اے اللہ قبول فرما لیجئے جو کچھ حرض کر دیا اپنی محبت میں اے خدا قبول فرما لیجئے مصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وصب عامر پہلی دفعہ ایک چھوٹی کی بات رہ گئی اس دفعہ ان اگلی کی میں ایک بات